السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سجدہ کرنے کا مسنون طریقہ کار یہ ہے کہ سجدہ کے لیے جب جائیں تو جاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹنوں سے پہلے رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی ایک آدمی سجدہ کرے تو ایسے سجدہ نہ کرے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے قبلہ رقبہ دے ہی وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گٹنوں سے پہلے رکھے یہ روایت نبی داود میں آٹھ سو چالیس اور سون نسائی میں ایک ہزار اکانوے نمبر ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سیدا کروں الجبا ماتھے پر ماتھا زمین پر لگاؤں وہ اشارہ ہی الا انفی اور آپ نے اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا یعنی ماتھا اور ناک ہی ایک ہی ہڈی ہے اور یہ ساری کی ساری لگنی چاہیے جتنی لگ سکتی ہے ناک بھی زمین پہ لگے ماتھا بھی لگے وہ الدعین دونوں ہاتھ بھی زمین پر ہوں وہ الرقبہ دونوں گھٹنے زمین پر ہوں وہ اطراف اور پاؤں کے دونوں اطراف جو ہیں وہ بھی زمین پر لگے ہوئے ہوں یہ روایت صحیح بخاری میں حدیث نمبر آٹھ سو بارہ ہے اسی طرح صحیح مسلم اور سونن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے مسلم میں چار سو اور نسائی میں ایک سو سید عائشتہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں کہ ایک رات اندھیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو تلاش کیا فواقعت ید یا علا بتنی قدم مسجد ہی وہ ماں منصوبہ تعمیر میرا ہاتھ میں نے آپ کو ٹٹولا تو میرا ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں پر لگا اور پاؤں آپ کے کھڑے ہوئے تھے آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے سعیدے کی حالت میں تھے پاؤں اکٹھے جڑے ہوئے تھے میرا ایک ہی ہاتھ دونوں پاؤں پر لگ گیا سنل قبرہ بحقی میں اس کی وضاحت موجود ہے میں نے آپ کو پایا کہ آپ کے جو ایڈیاں ہیں وہ اپس میں ملی ہوئی جڑی ہوئی تھی صحیح بخاری کے اندرافی رجلیبلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعیدے کے دوران اپنے پاؤں کی انگلیاں کا رخ طبلے کی طرف کرتے تھے یہ پاؤں کی حالت ہے سعدے کے دوران اور ہاتھوں کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 822 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی ایک آدمی سعیدہ کرے تو لاس امبساط الکل بھی کتے کی طرح اپنے بادو کو پھیلا نہ دے زمین کے اوپر نہ پھیلائے بلکہ اس کو اٹھا کے رکھے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 390 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سعیدہ فرماتے فررا جب نے بیا ہو اب اتح آپ اپنے ہاتھوں کو کھولتے بازو کو ہٹا کے آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی اور ابو داود میں عدیث نمبر 730 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو کو اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا کر کے دور کر کے رکھتے ساتھ نہیں ملاتے تھے اور جو ہتھیلیاں ہیں یہ بالکل اسی جگہ پر ہوں جہاں پر رفلیہ بیان کرتے وقت ہاتھ ہوتے ہیں یعنی کہ کانوں کی لو تک یا کم از کم کندھوں کے برابر تک سور نبی داود میں حدیث نمبر 734 ہے فلما ساجادہ وادا سہو بدال منزل کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفل دین فرماتے تو ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے دونوں ہاتھوں کو اور جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کی اسی جگہ پر سر کو رکھتے یعنی کہ جس جگہ پر ہاتھ ہوتے ہیں رف الدین کرتے ہوئے اسی جگہ پر ہاتھ ہوں گے سجدہ کرتے ہوئے اور ہاتھوں کی انگلیوں کے بارے میں آتا ہے وہ ابم افا بے ہاتھوں کی انگلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا کے رکھتے تھے اور ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی جانب ہی ہونا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وسطبلہ قبل قبلے کی طرف ہمارے آدمی متوجہ ہو تو یہ طریقہ کار ہے سجدہ کرنے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے